<متدرج> <متدرج> نبھاری ہوں فجر <نمتدرج> وقشا یا الہی الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید <السلام> المسلین <صلاح> اما بعد فاعوذ بالله من <متدرج> الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم <reminded> صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم مٹھ مٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینلنے کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قاضری رزر دامت بارکاتہم العالیہ نے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 ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا او برن شیبو بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہم <قصیح> <قصیح> دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا شانزول سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول مفتشم صلی اللہ تعالی علیہ کو کعبہ کا قبلہ بنایا جانا پسند خاطر تھا اور حضور علیہ اللہۃسلام اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آپ نماز ہی میں کعبے کی طرف پھر گئے مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کیا مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا منظور ہے اور آپ ہی کی خاطر کعبہ کو قبلہ بنایا گیا فل پتر تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف اور مسلمانو تم جہاں کئی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو اس آیت سے ثابت ہوا کہ نماز میں روح قبلہ ہونا فرض ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور علیہ سلاۃ والسلام کے اوساف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھریں گے اور ان کے انبیاء نے بشارتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ نشان بتایا تھا کہ آپ علی السلام بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے اور اللہ ان کے کوتکوں یعنی اعمال سے بے خبر نہیں اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے کیونکہ نشانی اس کو نافے ہو سکتی ہے جو کسی شبہ کی وجہ سے منکر ہو لیکن یہ تو حسد و ایناس کی وجہ سے انکار کرتے ہیں انہیں اس سے کیا نفع ہوگا وَمَا آنتَ <قِبْلَتَهُم> اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو معنی یہ ہے کہ یہ قبلہ منسوخ نہ ہوگا تو اب اہل کتاب کو یہ تمام نہ رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے قبلے کی طرف رخ کریں گے اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کے تابے نہیں یعنی ہر ایک کا قبلہ جدا ہے یہی تو صخرائے بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں اور نصارہ بیت المقدس کے اس مکان شرکی کو قبلہ قرار دیتے ہیں جہاں روح حیت مسیح واقع ہوا وَلَئِنِ اور اے سننے والے قصے باشد اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بات اس کی کہ تجھے علم ہو چکا تو اس وقت تو ضرور گار ہوگا اللہ کتاب جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یعنی علماء یہود و نسارا اور اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جسے آدمی ہی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے مطلب یہ ہے کہ کتب صادقہ میں نبی آخر الزماں حضور سعید عالم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے اور صاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہرے کتاب کو حضور کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا اور وہ حضور علیہ السلام کے اس منصب عاری کو عتم یقین کے ساتھ جانتے ہیں احبار یہود میں سے عبداللہ بن سلام مشرب با اسلام ہوئے توحت سیدنا المر فاروق اعظم اللہ تعالی عنہوں نے ان سے دریافت کیا کہ آیت یارفون میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کی کیا شان ہے انہوں نے فرمایا کہ اے عمر میں نے حضور علیہ سلاد کو دیکھا تو بے اشتباہ پہچان لیا اور میرا حضور علیہ السلام کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے بدر زیادہ عتم و اکمل ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم وضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کیسے انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کی طرف سے اس کے بھیجے رسول ہے ان کے اصاف اللہ تعالی نے ہماری کتاب میں بیان فرمائے ہیں بیٹی کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو عورتوں کا حال ایسا قطعی کس طرح معلوم ہو سکتا ہے حید عمر فاروق اعظم عدی اللہ تعالی عنہ نے ان کا سر چوم لیا اس آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ غیر محلے شہوت میں دینی محبت کی وجہ سے پیشانی چومنا جائز ہے وَإِن وَهُمْ اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں یعنی توید و انجیل میں جو حضور علیہ السلام کی نات و صفت ہے علماء اہل کتاب کا ایک گروہ اس کو حسدن و عنادن دیدا دانستہ چھپاتا ہے مسئلہ معلوم ہوا کہ حق کا چھپانا معاشیت و گنا ہے الحتری سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو تو خبردار تو شک نہ کرنا والکل لی ولذل وجهته هو وليها فالسبق الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف مو کرتا ہے تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکھٹا لے آئے گا او وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْنَ فَغَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلَحَقُّ مِن ربِّكَ وَمَ اللَّهُ عَمَّا <تَعْمَلُون> اور تم جہاں سے آؤ یعنی خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام یعنی کابت اللہ شریف کی طرف کرو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 کہ انہوں نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا باوجود یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی اولاد میں ہے اور ان کی عظمت و بزرگی مانتے ہیں <سلام>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 ہمیں قرآن مجید کی حکامات کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توافق نصیب فرمائیں. آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوہ للحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عليك يا رسول الله يا حبيب الله عليك يا نبي الله يا نور الله مدنی چینظ کریب آ کر درد کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو دو جائیے اگر جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نکاح نیچے کی توجہ کے ساتھ فیدان سنت کا درد سنیے کے پرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر اگلی سے کھلتے ہوئے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 یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کی شرم پر حرام طریقے سے قبضہ کرتے تھے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی متبوعہ تین سو صفحات پر مشتمل کتاب آنسو کا دریا صفحات دو سو انتیس پر ہے اللہ عزوجل نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا کلام کر تو وہ بولی جو مجھ میں داخل ہوگا وہ سعادت مند ہے تو اللہ اضاء نے اشاء سرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تجھ میں آٹھ قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے شراب کا عادی زنا پر اصرار کرنے والا چغل خور دیوس ظالم سپاہی ہجڑا اور رشتے داری توڑنے والا اور وہ شخص جو خدا عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہے فلا کام ضرور کروں گا پھر وہ کام نہیں کرتا یہ روایت نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جنا پر اسرار کرنے والے سے مراد ہمیشہ زنا کرتے رہنے والا نہیں اسی طرح شراب کے عادی سے مراد یہ نہیں جو ہمیشہ شراب پیتا رہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جب اسے شراب میسر ہو تو وہ پی لے اور اللہ اضا جل کے خوف کی وجہ سے شراب پینے سے باز نہ آئے اسی طرح جب اسے ذنا کا موقع ملے تو کر لے اور اس سے باز نہ رہے اور نہ ہی اپنے نفس کو اس بری خواہش کی تکمیل سے روکے بے شک ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالہ شہنشاہ نبوت پے کرے جود و ثقافت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانۂ عبرت نشان ہے العین یعنی آنکھیں بھی ذنا کرتی ہیں لہذا آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے فجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قاضر نہیں ہوتا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 قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی حضرت سیون علامہ ابن جوزی رحمت اللہ نقل کرتے ہیں کہ عورت کے محاسن یعنی فصل و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بھجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے متبوعہ تین صفحات پر مشتمل کتاب آنکھوں کا دریا صفحات 235 پر ہے اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینہ صلاحت کی طرف وہی فرمائی اے موسا میں نے تین قسم کی آنکھوں کو جہنم پر حرام فرما دیا ہے ایک وہ آنکھ جو راہ خدا اضل میں پہرا دیتی ہے دوسری وہ آنکھ جو اللہ جل کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتی ہے اور تیسری وہ آنکھ جو میرے خوف سے روتی ہے اور آنسو کے علاوہ ہر شیر کی ایک جزا ہے اور آنسو کی جزا رحمت مغفرت اور جنت میں داخلے کے علاوہ کچھ نہیں ایک شخص نے بارگاہ اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کیا رسول اللہ میں صرف ایک مہینے کے روزے رکھتا ہوں اس پر اضافہ نہیں کرتا اور صرف پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اس سے زیادہ نہیں پڑھتا اور میرے مال میں زکات فرض نہیں اور نہ ہی مجھ پر حج فرض ہے اور نہ ہی نفل حج کرتا ہوں میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا تو رسول اللہ وصل اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے جبکہ تم اپنے دل کو دو باتوں یعنی خیانت اور حسد سے بچاؤ اور اپنی زبان کو دو باتوں یعنی غیبت اور جھوٹ سے اور دو باتوں سے آنکھوں کو بچاؤ یعنی جس کی طرف نظر کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھو اور کسی مسلمان کو حکارت سے نہ دیکھو میٹھی میٹھے عیسائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظر سے زبان اور بدنگاہی سے کی حفاظت کرنے کا ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے گزاری دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا آپ کے ترغیب و تحریر کے لیے ایک مدنی بہار کوش گزار کرتا ہوں چنچ سردار آباد کے ایک اسی بھائی کا ویان ہے کہ میں اپنے شہر کے ایک مشہور دینی مدرسے میں درس نظامی کا طالب علم تھا اٹک شہر کے ایک اسی بھائی کبھی کبھار سردار آباد اپنے ماموں جان کے گھر تشریف لاتے تھے اور ان کے مامو ہمارے کے قریب رہائش پذیر تھے وہ اسی بھائی دوران قیام ہمارے مدرسے میں بھی آتے اور طلباء سے ملاقات کر کے ان پر انفاد کوشش فرماتے میری ان سے دوستی ہو گئی تھی وہ مجھے دعوت اسلامی ماحول کے بارے میں بتایا کرتے ان کی باتیں سن سن کر میں دعوت اسلامی کے محبین میں شامل ہو چکا تھا انہیں انہی کی دعوت پر مجھے فیدانہ مدینہ سردار آباد میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی میری شرکت کے پہلے ہی اجتماع میں مبلی کے دعوت اسلامی نے امام شریف کے فضائل پر بیان کیا جسے سن کر میں اتنا متاثر ہوا کہ ہاتھوں ہاتھ امامہ خرید کر اپنے سر پر سجا لیا اور بستے پر فائدہ سنت بھی خریدی اور اپنی مسجد میں اس کا درس شروع کر دیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے مکمل طور پر مدنی خلیہ اپنا لیا اجتماع میں اپنے ساتھ دیگر تولابا کو بھی لے جاتا پہلے ہفتے تین اسلامی بھائی تھے دوسرے ہفتے بڑھ کر ان کی تعداد بارہ ہو گئی میں نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کیا اور اپنے علاقے میں مدنی کاموں کی دھومے مچانا شروع کر دی انیس سو چورانوے میں فیضان مدینہ سردار بات میں مدرسۃ المدینہ میں بطور ناظم سنتوں کی خدمت کا موقع ملا اور الحمدللہ عزوجل میں تادم تحریر مجلس مدرسۃ المدینہ کا رکن بھی ہوں اللہ تعالی مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے فانوس رضا مدنی ماحول اگر سنتی سیکھنے کا ہے جذبہ تم آ جاؤ دے گا سکھا مدنی الحمد اللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول میں بقثر سنتی سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں اپنے اپنے ملکوں اور شہروں میں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 اللہ کرم ایسا کرے तुझ پہ جہاں میں اے, اے داوود اسلامی تیری دھوم, دھوم مچی ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلين یا ربی مصطفیع عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطوفی المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عزاء اجل درد کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہزگار اور ماں باپ کا فرما مدار بنا یا اللہ عزاء اجل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عزاء اجل ہمیں مدنی رامات پر عمل کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ حضل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرما یا اللہ عضل ہمیں زیر گمد خزرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما یا اللہ حضل مدینے کے خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آج زر بے کا سو مجبور کیسلیم صلی اللہ علبی صل اللہ علیہ وسلم سلام کا وسول اللہ یا ع رحم فرما صفا کے واسطے رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل ہر کل شے مشکل خوشا کے واسطے کل بلائے ہدشی لے بلا کے واسطے سید سجاد کے سدے رکھ مجھے علم حق دے باقرے علم ہو جا کے واسطے ساد کا سد صادق لام کرے بے غزب ہو گاد اور رضا کے واسطے میرے ماروپ سری ماروپ دے دے پودی حق میں گل جی با کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کار اب دے واحد میرا کے واسطے بل فرح کا سد کر کو فرح دے حسن سار ہسل اور دے کے واسطے آدری کر قادری رکھ پادریو میں اٹھا پدرے اب قدرت آدری کے واسطے احسن معلوم رض پل تے جسل بلدائے رضا سا دل کے واسطے لس روی صالح کا صدقہ ہم سور رکھ دے حیات دین مخا کے واسطے تورے علم فانو لو ہم سنو با دے علی موسا حسن احمد بہا کے واسطے مہر ابراہیم مجھ پر نار غنگل گنگلدار کے لیک دے کا تاب بادشاہ کے واسطے خانہ ایو ایماں کو جما شہ دیا مولا جمار او لیا کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے گا کے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 دل کو اچھا سل کو ستراچار کو نور کرے اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں میں آل رسول اللہ کے حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کل عطا احمد رضائے احمد ملتل مجھے بولا حضرت احمد رضا کے واسطے پور دیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا شہدیا کے واسطے دینی و دنیا سرام اب سلام پہ عبد السلام اب دے کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سو بیج جی گئے یا خدا اتار کو احمد رضا کے واسطے آپ کے واقع امین بجا ہند نبی نمین سنما ہوتا خوبصور سبنا نام